بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ انزل الكتاب والحکمہ والصلاة والسلام وسلات رسوله نبی رسلی نبی رحم ولی و العزم وحم یا ربل کلحمد کما یمبغلی جلال لجلال و عظیم سلطانک وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام حضرات علم کے رام استاد المفصرین حضرت مولانا منظور احمد نعمانی دام اللہ حفیع اور میرے عزیز طلبۂ کرام الحمدللہ للہ حقص اللہ علا مجدو کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اپنے مخدوم و مکرم شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ اس عظیم دینی درسگاہ میں قرآن مجید فرخان حمید کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے آج اس جگہ پھر جمع ہے یہ وہ مبارک مجلس ہے جس کا انعقاد شہید ختم نبوت حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جلال پوری رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں محترم المقام جناب حضرت مولانا صاحب زادہ محمد طیب بھی دامت برقاتم العالیہ کی زیر نگرانی یہ پروگرام شروع کیا گیا آج ہمارے اکابرین میں سے جو ہمیشہ ہر لحاظ سے ہماری سرپرستی فرمایا کرتے تھے زائرن وہ ہم میں موجود نہیں لیکن ان کے اخلاص کی برکت سے ان کا لگایا ہوا گلشن ان کا جاری کیا ہوا مشن الحمد آج بھی اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے اور انشاء اللہ الرحمن یہ گلشن یوسف ان خدام کی وجہ سے خلّہ کے عالم کے فضل و کرم سے یوں ہی چمکتا دمکتا اور مہکتا رہے گا اور دین کے جتنے گہوارے ہیں مدارس خانقاہیں دینی جماعتیں وہ اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ہر حال میں کار لاتے رہیں گے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے قلیمت اللہ کے لیے عقائد دو جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں قرآن مجید صاحب قرآن کا تعلق انشاء اللہ الرحمٰن حضرت استاد محترم دامت برکاتم العالیہ کے زندگی کے نچوڑ میں سے آپ سنیں گے اور یہاں چالیس روزہ آپ کا یہ جو تربیتی کورس ہے تفسیر کا اس کو دورہ برائے دورہ نہیں سمجھنا چھٹیاں گزارنے کا ایک موقع نہیں سمجھنا بلکہ اپنے تعلیمی دورانیے کا اس کو ایک اہم ترین حصہ سمجھنا ہے سال کے دوران اس طالب علمی کے دوران تفسیر پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں جہاں کہیں کوئی کمی محسوس ہوئی اس کمی کو اس چالیس روزہ دورانیے میں پورا کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے اس ادارے کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کرنا ہے جس چار دیواری کے اندر رہیں اس چار دیواری کے حق ہے آپ کے اوپر کہ امانت اور دیانت کے ساتھ آپ وہاں پر اپنا وقت گزاریں انشاءاللہ شاء اللہ الرحمن اب ہمارے بھائی نعت رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ عرفان سعید کو کہ وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور اس کے بعد جانشین شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامد العالیہ کا مختصر بیان ہوگا اور اس کے بعد ایک بیان کے بعد حضرت استاد محترم آج کے اس دورہ تفسیر کا افتتاح فرمائیں گے اور ابتدائی دعا کرائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی اس پروگرام میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے جناب عرفان سعید